اب آپ اس مبارک سلسلے کا پانچواں سنا سمجھ الحمد للہ وقفا وسا تو صدا مدا خاطب نبی بنا و صفی عنا وعلى آله المجتبى واللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله واصحابه وأصحابه نجوم الهدى أما بعض فقد كاد الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عليم على العاذب كفذ على ادناكم أو كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله الأبي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم براجان الإسلام واج اللہ بزرگوں دوستوں عزیز نوجوانوں سیر قرآن کے دروس کے سلسلے میں حفاظت قرآن کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے کہ جیسے سابقہ درشن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات الحمدللہ للہ الحمدللہ بڑے یقین سے اعتماد سے پوری قوت سے مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی کتابوں میں اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو صرف اللہ کا قرآن ہے سابقہ قطب تو جیسے تورات ہے عید ہے زبور ہے وہاں ابراہیم ہے وہاں ایسے علیہ السلام ہیں اپنے اپنے دور میں نازل ہوئیں لیکن انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے گزرنے کے بعد ان کتابوں کا وجود جو ہے وہ بھی محفوظ نہ رہا یہ تو آسمانی کتابیں بھی محفوظ نہیں رہیں یعنی سورات ہے محفوظ نہیں تبدیل ہو گئی وہ حررف ہے مبدل ہے مغیر ہے انجیل جیل ہیں وہ تو چار بن گئے تو جب اللہ کی کوئی کتاب بھی محفوظ نہیں رہی تو غیر اللہ کا کلام تو محفوظ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج دنیا میں یہودیت ہے نفرانیت ہے وسلیت ہے ہندو جنہیں آپ کہتے ہیں وسنی ہیں انہیں اپنی کتابوں پہ وید پہ یا سکھ ہیں انہیں اپنی کتاب گرنتھ پہ یا گدیشت ہیں انہیں اپنی کتابوں پر اشلوکوں پر لیکن وہ کوئی بات یعنی نقل تو بڑی بات ہے عقل سے بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ کتاب ہمیں کہاں سے ملی ہے کون لایا ہے اور کیسے محفوظ ہے یہ مقام صرف عظمت قرآن کا ہے کہ جس کا نازل ہونے سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک کلمہ جو ہے وہ شرف صرف قرآن اب ہم نے بات اس پہ کرنی ہے کہ حفاظت قرآن کے اخباب کیا ہے اور ہم تو محفوظ ہے ہمارا ہمیں ایمان ہے عتیج ہے مسلمان کے لیے تو دو باتیں ہی ہیں تو اسباب حفاظت قرآن کے بارے میں آپ سمجھیں کہ سب سے پہلی بات تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات اعلان فرما دی کہ ہم نے آپ پہ اس ذکر کو قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں جس چیز کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی خود فرمائے تو اس کو کون مٹا سکتا تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اور کسی کتاب کے بارے میں اللہ نے بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے تورات رات اتاری ہے اور تورات کو محفوظ رکھیں گے ہم نے انجیل اتاری ہے انجیل کو محفوظ رکھیں گے ہم نے زبور بھیجی ہے تو اس کو محفوظ رکھیں گے ہم نے ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کو صحائف دیے ہیں تو محفوظ رکھیں گے کسی جگہ بھی یہ شرف اور مقام صرف اللہ کے قرآن کا ہے کہ اتنی بڑی معقت بات کی گئی کہ انا پھر نہو نزل نز کر لہو لہا فی جو لوگ عربی قواعد کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی تاخیر ذوقین ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ قرآن محفوظ ہے تو اب اس کو کون ختم کر اب دوسری بات جو ہے وہ اسباب کی حد تک یہ ہے کہ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے آسمانوں میں بھی انتظام فرمایا ہے اور زمین میں بھی انتظام فرمایا ہے آسمانوں میں جو انتظام ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوہ محفوظ اللہ نے قرآن کو لوہے محفوظ میں محفوظ کرا گویا اس کا ایک نسخہ جو ہے کامل وہ لوح محفوظ پھر لوح محفوظ میں سے آسمان دنیا بھر بیت العضا میں اللہ نے ایک نسخہ محفوظ کر دیا پھر زمین میں جو انتظام کیا گیا اللہ کل بھی کل ہی تک انہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہم نے قرآن آپ کے سل پہ اتارا ہے آپ کے سینے میں ہم نے قرآن کو محفوظ کر دیا ان عدینہ جما وقو اس کے بعد دوسرا سبب حفاظت قرآن کا کیا ہے اعتبار حافظ کہ اللہ نے اس دور میں بلکہ ہر دور خاص لوگوں کو ایسی قوت حافظہ آتا فرمائی کہ جن کو قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے الف سے لے کر عمل اللہ تک حفظ ہے یاد ہے اور وہ بغیر دیکھے ہوئے بغیر دہرائے ہوئے جب چاہیں جہاں سے چاہیں پڑھ سکتے ہیں حفظ. قوت حافظہ اور اللہ نے عرب لوگوں کو تو ویسے بھی قوت حافظہ سے بہت نوازا تو اب جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے فوراً قرآن ان کے دماغ میں پیڑ ہو جائے میں رہے کہ کہیں ایک لفظ کی غلطی کریں تو دوسرا سبب حفاظت کا کیا ہوا کہ اللہ نے قوت ہاف عطا فرمائی لوگوں کو تاکہ قرآن کو محفوظ رکھے اب آپ دیکھیں کہ چودہ سو پچیس سال ہو رہے ہیں. ہم لوگ کتنے کمزور ہو گئے ہیں ایمان میں عمل میں کردار میں سیرت میں صورت میں یعنی اس وقت تو یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کا ایک نام ہے حقیقی مسلمان جھوڈے سے بھی نہیں ملتا مومنوں کا ایک نام ہے حقیقی ایمان والے تو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ آج بھی مسلمانوں کا کوئی چاہل کوئی بستی کوئی کریا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں حافظ قرآن نہ ہو قرآن اس طرح کا یا کہ آپ یقین فرمائے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا میرے تو اپنے مدرسے میں جو ہمارے مدرس تھے کاری تھے کاری آسین صاحب فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے کئی دفعہ ہم نے ان سے پورا قرآن سنا کی نواز کے بعد تراوی کے بعد جو نا وہ شروع کرتے سیری کے وقت قرآن ختم ہمارے اپنے مدرسے میں مدرس یعنی ایک تو دور کی بات ہوتی ہے ایک یہ کہ ہمارے اپنے مدرسے کا مدرسے اسی طرح کاوی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں مکے میں تھے تو روزانہ ایک منزل تھی قرآن کی آپ اندازہ کریں کہ روزانہ قرآن پڑھنا جب تک قرآن ختم نہ ہو چینیا تھا میرے گھر میں رہے ہمارے ساتھ رہے ہم انہیں ادب سے احترام سے دادا کہتے تھے تو کبھی کبھی ہم ان کو ساتھ لے جاتے بار کہ بھی آپ کو ذرا تھوڑا سیر کرائیں وہ قرآن پڑھیں اسی طرح یہ اس دور کی بات میں کر رہا ہوں حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ جو تبدیلی جماعت کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ گھر میں سہارنپور میں جب میں تھا اور جوانی تھی ابتدائی دور تھا تو ہم لوگ قرآن شریف کبھی کسی مسجد میں کبھی مدرسے میں تو گھر کے جو لوگ تھے افراد تھے دادی تھی نانی تھی والدہ تھی دادیاں اور بہنیں سب کبھی کبھی بہت تقاضا فرماتی کہ کہکریہ آپ لوگوں کو تو قرآن سناتے ہیں ہمیں کیوں نہیں سناتا تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی آپ بیٹی میں کہ مجھے موقع ہی نہ انتہا فقت ہی نا منت مصروفی آ کر لیکن ایک دفعہ جب موقع ملا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج سارے گھر والوں کو جمع کر لو بزرگوں بوڑھیوں کو سب کو جمع کر لیں تو آج جو ہے میں اللہ کا قرآن انہیں سنا لوں تو فرماتے ہیں کہ جوانی تھی اللہ نے سیت دی تھی طاقت دی تھی جوش تھا جذبہ تھا اصل میں ہم لوگوں نے تو قرآن کو ایک عام کتاب سمجھ کے پڑھا ہے نا وردہ قرآن سینے میں ہو تو خود بخود ایک جذبہ ہو جن کے دلوں کو اللہ کے قرآن سے تعلق جڑ گیا ہے نا یہ ان سے پوچھ وہ کسی نے جیسے مثال لی ہے نا جی کے اپنا وہ ایک ہمارے ملکوں کی ایک نسل مشہور ہے کہ بھی ایک بہو نے اپنی ساس سے کہا کہ امی میرا بلادت کا وقت قریب آنے والا ہے تو میں ابھی سو رہی ہوں تو جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے تو مجھے جگا دیجیے گا تو ساتھ نے کہا بے وقوف تم بھالنے والوں کو جگاؤ گی ہر سمے جگہ ہیں جب علاجت کا وقت آئے گا تو تم سارے محلے کو خود اٹھا دے گی ہمیں تمہیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی تو جس کے دل میں قرآن کا درد ہوتا ہے نا پھر اس کو بھی وہ دبانے کو اٹھاتا ہے وہ دنیا کو اٹھاتا اس کو نہیں اٹھانا پڑتا اس کو چین نہیں ہوتا وہ قرآن کا اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہیں دیکھے نا احل اللہ جو ہیں اولیاء اللہ جو ہیں کہتے ہیں یہ بڑے اہل دل آدمی ہیں دل تو سب کا ہے کافر کا بھی دل ہوتا ہے مسلمان کا بھی دل ہوتا ہے حیوان کا بھی دل ہوتا ہے تو وہ اہل دل کا کیا مانا یعنی باقی کا دل نہیں ہوتا صرف ان کا دل ہوتا ہے تو اس لیے علماء نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ جس انسان نے اپنا دل اللہ کو دے دیا تو وہ اب اہل دل بنا تم نے دل دنیا کو دیا تم نے دل پیسے کو دیا تم نے دل کرنسی کو دیا تم نے دل کسی لڑکی کو دیا تم نے دل کسی خوبصورت لڑکے کو دے دیا تم نے دل محل محا مکان گاڑیاں ہندشہبات دنیا کو دے دیا تو تم تو آگے دل نہ رہے تم نے تو مٹی کیا ہو بھی مٹی ہو گئے تو جس دل میں اللہ کا ذکر آ گیا اللہ سے تعلق جڑ گیا اب وہ اہل دل بن گیا اب دل دل بنا تب ہے اب اللہ سے تعلق جڑا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن شروع کیا اور میں نے کہا کہ بس آج ہمت کرتے ہیں تاکہ یہ روز تو ہمیں نہ کہتے رہیں تو فرمایا کہ الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد پندرہ پارے پہ پہلی رکعت کی اور دوسری رکعت پہ آخری پندرہ پارے ختم کی ہے سہری کا وقت ہوا قرآن ختم ہو گیا تو اب میں نے جناب بڑے شوق سے اور بڑی خوشی سے دیکھا دادیوں کی طرف بوڑھوں کی طرف جن کو تیسری پار سننا پڑے قرآن کے لیے تو مجھے دادی نے بلایا اور کہا کہ بکریا تم اور بھی سنانا چاہو تو سناؤ اتنی تو میری روز کی منزل ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ آج رات نے قرآن سن لیا اتنا تو میں روز پڑھ لیتی ہوں تو جن کا یہ عالم ہو تو یہ قرآن کا موجودہ سینے میں محفوظ ہو جانا کہ سات سال کا بچہ ہے یعنی یہاں گسیم کا واقعہ ہے اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں جہانس برگ کے قریب ایک جگہ ہے نینیزیا وہاں میرے اپنے دوست کا بیٹا ہے جس نے چھ مہینے میں قرآن حفظ کیا یہاں گسیم کا وہ بچہ ہے یحیاء ابن یاد جس نے چھ مہینے میں قرآن حفظ کیا تو یہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے کہ ایسے لوگ پیدا کرتی ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد الطف صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت کے سینوں کو آپ کی امت کے سینوں کو قرآن کا ایک ضرف بنا دیا ہے ان کی حفاظت کے لیے میں نے ایک برتن بنا دیا ہے جیسے برتن میں کوئی چیز محفوظ ہو جائے تو آپ کی امت کے سینوں میں بھی قرآن محفوظ ہو جائے تو ایک حفاظت کا یہ ذریعہ دوسرا قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے کتابت وحی کتابت وحی جو ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حیات مبارکہ میں ہے اور کاتب الوحی کون تھے خلفہ راشدین یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اسی طرح حضرت زید بن ثابت حضرت زبیر بن العوام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت قیس بن ثابت اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ اسی طرح حضرت خالد بن الولید یہ سب کاتب طب ان کو اللہ تبانک نے کتابت باہی کی توفیق عطا فرمائی اور حضور خود حکم دیتے کہ لکھو اور اتنی حفاظت کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ پابند کر دیا کہ صرف قرآن جو میں لکھواؤں وہ لکھا کرو اور کچھ نہ لکھو تاکہ کہیں خدا نہ خاصا کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ قرآن کے ساتھ کوئی ایک بات ملا بیٹھو جیسے اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جیسے آج کل ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکہ آپ بھی شاید کیسا کرتے ہوں گے کہ رب جب رکن امانی سے جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں رب نا آتنا فی النیہ حسرت المفیل خرفی عذاب النار ادا بنار و برار یا عزیز و یا غفال یہ ایسا ایسا پابندی کر دیا ہے بھیا قرآن کا ٹکڑا بنا دیا رحم اللہ یہ تو تمہیں جائز کہ اللہ کی قرآن کی آیت کے ساتھ ہر وقت اضافہ کیے جائے تاکہ عام جاہل آدمی تو یہ سمجھے گا نا کہ ادخن مال ادخن جنتما لبرار یا, و یا غفان یہ بھی قرآن ہے تو ہاں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں یہ تو نہیں نا کہ ساتھ آتے اسے یو بنا دے کہ جب ربنہ آتے پڑھنا ہو آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ ادخن نل جنتما لبرار یا عزیز ہو یا پھر اسی لیے اتنی احتیاط کی گئی کہ حضور باغ نے فرمایا کہ صرف قرآن لکھو لیکن اس وقت جو قرآن شریف لکھا جاتا تھا تو اس طرح کے انتظامات تو نہیں تھے کہ کاغذ موجود ہے کتابیں موجود ہیں دفاتر موجود ہیں اور جناب ہر قسم کے رنگ کے کاغذ موجود ہیں قلم موجود اس وقت لکھنے کا یہ عالم تھا کہ کبھی کوئی چمڑے کی گلی مل گئی کبھی کسی لکڑی پہ لکھا گیا کبھی کسی صاف پتھر پہ آیات لکھ لی گئی اس طرح پرانے پاک کی کتابت ہوتی رہی لیکن کسی ایک جگہ پر جمع نہ ہوا قرآن سارے کا سارا لکھا گیا اور حضور کی موجودگی میں لکھا گیا تو کتابت باہر جو ہے یہ بھی ذریعہ تھا اللہ کے قرآن کے حفظ کا کہ اللہ کا قرآن سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا سفینوں میں بھی محفوظ ہو گیا اور لکھنے والے کون تھے صحابہ رسول اللہ جن کے بارے میں امت کا یہ متفق آئے فیصلہ ہے کہ اس صحابت صدو کن واجول تمام صحابہ سچے بھی ہیں صادق بھی ہیں عادل بھی ہیں امین بھی ہیں ان سے کسی خیانت کی کوئی توقع نہیں اچھا اسی طرح خود حضور سن لگ باؤں یعنی جن کے سینے میں اللہ نے خود قرآن کو رکھا ہے ان کے اہتمام کا یہ عالم تھا کہ رمضان المبارک میں حضور باقاعدہ جبریل امین کے ساتھ دور فرماتے باتے یعنی جبری الاسلام آتے اور جبیل پڑھتے پھر, پھر, پھر, پھر حضور پڑھتے پھر جبریل پڑھتے پھر حضور پڑھتے دہرایا جاتا قرآن شریف تاکہ حالانکہ کوئی غلطی کا امکان ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے خود محفوظ کیا ہے لیکن پھر بھی حضور تاکہ امت کو سبق ملے کہ جس نے قرآن یاد کرنا ہے اس کو دہرانا ہوگا اچھا آخری وفات کا جو سال مبارک ہے حضور نے دو دفعہ قرآن دوہرا ہے تو یہ بھی حفاظت ہے قرآن کا ذریعہ اسی طرح اب جناب آگے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ یمامہ کے اندر ستر قرا شہید ہو گئے قرآن جنگ ہوئی اللہ کی شان ہے قرا قرآن جو تھے وہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی حضرت عمر حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے سیدنا ابی بکر صدیق خلیفت رسول اللہ حد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا خلیفت رسول اللہ یہ میں دیکھ کے بالکل پریشان ہو گیا ہوں کہ اگر ایک جنگ میں ستر صاحب آپ شہید ہو گئے وہ دادا خاصہ وہ دادا کرے ایسے قاری شہید ہوتے جائیں ہوتے جائیں ہوتے جائیں تو پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی تو میری رائے یہ ہے کہ مہربانی کریں آپ قرآن تو موجود ہے سینوں میں بھی موجود ہے سفینوں میں بھی موجود ہے لیکن آپ حکم بنوا دیں اگر تو اس قرآن پاک کو اب جمع کر کے ایک دفتر ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا جائے بجائے اس کے کہ کسی کے پاس دو اسورتیں ہیں کسی کے پاس دس آیتیں ہیں کسی کے پاس چار آیتیں ہیں تو حضرت عمر نے جب رائے دی تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا ابھی علموں ان نے کہا عمر میں کیسے وہ کام کروں اللہی فعل رسول اللہ صلی اللہ جو حضور نے نہیں کیا حضرت عمر نے کہا کہ حضور کے زمانے میں قرآن لکھا گیا حضرت ابو بکر آپ آب بات کو سمجھیں کہ یا تو حضور نے قرآن لکھنے سے منع کیا ہو یا قرآن مجید جو ہے موجود ہی نہ ہو لکھا ہوا تو جب حضور کے زمانے میں قرآن لکھا ہوا موجود ہے اب تو صرف اس, اس لکھے ہوئے کو اپنی جمع کرتا ہے اب دیکھیں گی مسئلہ ہمارے پاس ایک سو آغاز ہے, سو ورق ہے لیکن غیر مجلد ہے تو کبھی کو ورق گر جائے گا کبھی کو ورق نیچے رہ جائے گا اگر ہم اس کو جلد کر کے کتابیں لیں بات تو وہی کی وہی ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں سوچتا رہا سوچتا رہا سم صدری پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا کہ عمر کی بات درست تو اب آپ نے جناب حضرت زید بن صابق کو حضرت ابیہ بن قاب کو ان بڑے بڑے جلیل القدر قرآہ صحابہ کو بلایا اور حضرت عبر کی تجویز رکھی انہوں نے بھی وہی بات کی کہ کئی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کام کیسے کریں کی جو نے نہیں کیا تو حضرت ابو بکر نے انہیں سمجھایا اب وہ صحابہ کہتے ہیں کہ شرح اللہ سدور اللہ نے ہمارا زین ابھی کون دیا ہمیں ابو بکر عمر کی بات سمجھ آ اور ہم نے کام کرنا شروع کر دیا اب یہ کام ہوتا رہا, ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا پرانے پاک کے نسخے تیار ہیں ان نسخوں میں سے ایک نسخہ تو سیدنا ابو بکر کے پاس رہا ایک نسخہ جو ہے وہ سیدنا عمر کے پاس رہا اور ایک نسخہ جو ہے قرآن پاک کا کابل بیوی بی حفقہ کے پاس رہا رضوان اللہ علیہم اجلائی اب جناب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک الحمدللہ محفوظ ہو گیا نسخے بھی تیار ہو گئے لیکن اس نسخوں میں قرآن پاک کی جو کتابت کی گئی تھی وہ اس انداز میں تھی کہ قرآن سات کی راتوں میں ہے انزل القرآن والا سب ایرو پن تو ساتوں کی راتوں کی رعایت موجود تھی اور اس قرآن کے نسخے میں نقطے بھی نہیں تھے اس قرآن کے نقطے میں آراب بھی نہیں تھے حرکات بھی نہیں تھے اس قرآن کے نقطے میں کوئی علامات بھی نہیں تھے آشار کے یا اخباس کے یا رقو کے یا پارے کے کوئی علامات نہیں تھے نسخے تیار ہو گئے اتفاق کا دور دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو اب جناب اللہ کی شان یہ تھی کہ اسلام اور پھیلتا چلا گیا پھیلتا چلا گیا لوگ اسلام میں جاؤ در جاؤ کھاتے گئے فتوحات سے فتوحات ہوتی گئیں اب تو اسلام جدید عرم سے باہر نکل گیا بلاد کے روم پتہ ہو گیا کیسے رو کسرا فتح ہو گیا او اسلام تو کہاں جا پہنچے حضرت عثمان کے زمانے میں اب اس کا مشکل یہ ہو گئی کہ مثلا کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ صحال سے صحابہ نے لوگوں نے قرآن پڑھا بعض لوگوں نے مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس سے پڑھا بعض لوگوں نے قرآن حضرت ابی اب نے سے پڑھا بعض لوگوں نے قرآن جو ہے وہ حضرت معاذ نے جبل سے پڑھا بعض لوگوں نے قرآن جو ہے حضرت زبیر عوام سے پڑھا تو ان کے پاس جو بھی کرا تھی وہ اسی کعت میں آگے پڑھاتے گئے چونکہ قرآن میں تو سات کئے تو بعض جگہوں پر اختلاف کی وہ کہے میں صحیح پڑھتا ہوں دوسرا کہے نہیں میں صحیح پڑھتا ہوں اب وہ جو کعتوں کا اختلاف ہے جیسے میں نے پیش درس, درس میں آپ وقت کیا تھا کہ اسما میں کبھی افعال میں کبھی آراب میں کبھی لہن میں ہر آدمی کا لہن اپنا ہے آپ نے دیکھا نا مسلم آپ کے مختلف لوگ جو ہیں مثلا ایک پنجابی قرآن پڑھ رہا ہو اس کا اپنا لہن ایک پٹھان قرآن پڑھ رہا ہو اچھا اب یہ الگ بات ہے کہ پٹانوں میں بڑے بڑے قابل پیدا ہوئے قاری پیدا ہونا تو وہ تو ہر قوم میں پیدا ہوئے پنجاب میں بھی ہوئے سندھ میں بھی ہوئے پٹھانوں میں بھی ہوئے بلوچیوں میں بھی ہوئے انڈونیشیو میں بھی ہوئے ہر زمان میں قاری پیدا ہوئے اب تو ماشاء اللہ ایسے کاری ہیں کہ یعنی آدمی حیران ہوتا ہے کہ عجبی کاری پڑھ رہا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ مسری پڑھ رہا ہے عبد پڑھ رہا ہے یہ الگ بات ایک ہوتا ہے مجموعی طور پہ جب قرآن پٹھان پڑھ رہا ہو تو اس کا اپنا ایک لہجہ اچھا اور دور نہ جائیں یہاں آپ کے پاس جو رہتے ہیں نا یہ کالے حضرات تقرونی ہیں یا ان کا اپنا ایک لہج ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ قرآن پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں آپ تو سپر بھی نہیں کر سکتے میں بھی ایک دفعہ اتفاق ہے کافی پرانی بات ہے میرے ساتھ ایک دوست فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پر رحم فرمائے مغرب کی نماز کا وقت تھا اور بھاگتے ہوئے ہمیں جو آگے چھوٹی تھی مسجد سے لی تو اس میں ہم داخل ہو گیا ابھی جماعت تو نہ جائے نا اب آگے جناب وہ مسجد تھی ہمارے تکرونیوں کے علاقے کی اور امام بھی ہے اور جماعتی بھی تکرونی ہے شکر ہے کہ بالکل اب آخری رکھا تھا آخری سخت میں اب اس نے جناب جب کرا شروع کی نا جی نہ آ تینہ کل کو سڑی فصلے ربے کے بن ہڑی نہ شانے کے لب تڑی اللہ اکبڑی میں تو برداشت کر گیا وہ تو نماز چھوڑ کے پاٹ وہ میرا ساتھی تھا اس کو ہنسی آ گئی اور پھر وہ جانتا تھا کہ یہ تو حضرت بلال کی برادری ہے نا تو ایک ہاتھ مارا تو میں انشاءاللہ اپنے ملک پہنچ جاؤں گا وہ تو نماز توڑ کے بھاگ گیا میں البتہ بڑی مشکل سے بہار ضبط کیا بھی نماز بھی خراب نہ ہو ہنسوں بھی نہ تو اللہ کرے میری جواب نہ جو ہے تو اب اندازہ کر اس طرح کوئی برداشت کر سکتا ہی نہ تین گل کا سڑی پسند ڈبے کے بعد ہڑی اچھا میرے اپنے گھر میں میرے اپنے پاس ایک میرا شاگرد تھا وہ ماشاء اللہ اب تو میں گیا نا ایک دفعہ پاکستان مجھے ملا تو کہتا ہے استاد آپ میں بہت بڑا مولوی بن گیا اچھا بھی فکر ہے اچھا ہو گیا میں نے کہا یار میں تو تیرا استاد مولوی نہ بن سکا لیکن شکر ہے کہ تو مولوی بن گیا اچھا وہ میرے پاس قرآن شیخ پڑھتا تھا غریب تو اب جناب میں نے جتنا زور لگا سکتا تھا نا جی میں آ میں نے اس سے ہاتھ باندھ بھی میری استاد معافی مانگ زرمی وقزین وہ کہے جرمی کہ مکجینہ میں جتنا ہوں بھائی اللہ کے بندے جرنی نہیں زرمی ہاں استاد ٹھیک تو پڑھ رہا ہوں جرنی جرمی مکجبینا اب جو بن لیا ہے ہم نے کر لیا اس کا وہ جلد ہی نہ ٹھیک ہوا اچھا اسی طرح جو غیر علم یہ باد یہ کا مسئلہ یہ تو بڑے سے بڑا قابی ادارے کر سکتا یہ تو بڑے بڑے کاری جو ہیں نا بےچارے وہ نہیں پڑ سکتے علامدا اللہ من و اللہ تو اس لیے اچھا اب کے میں آ جاتا ہے کہ اللہ من ضعف, من ضعف اب جس نے ضعف پڑا دوسرے نے ضعف پڑا اسے کہا یہ غلط ہے پڑے اسے کہا تم غلط پڑے تو یہ جب اختلافات شروع ہوئے تو صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بار انہوں نے کہا کہ امیر الگوں میں اللہ کا شکر ہے کہ قرآن محفوظ ہو گیا لیکن بات یہ ہے کہ اختلاف کعاد کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا ایک آدمی ایک کعاد پہ پڑتا ہے ایک آدمی دوسری کارات میں پڑتا ہے ایک آدمی تیسری کی رات پہ پڑتا ہے اور جو جس کعاد میں اس نے پڑھا ہے وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں آپ مہربانی کر کے اگر قرآن کے نسخے کو صرف ایک کی رات میں تو کرا دیں اور وہی نسخے جو ہیں پورے امسار کو بھیج دیے گئے پورے علاقوں میں پورے بلاد میں بھیج دیئے گئے تاکہ آئندہ کوئی جھگڑا نہ ہو غلطی نہ ہو جس نے کلاس سبا پڑھنی ہے وہ لکھ لکھنے الگ پڑھے لاکھ دفعہ پڑھے تاکہ کرات سبا بھی محبوب رہیں لیکن قرآن ایک کے رات پہ ایک طرز پہ اچھا پھر طرز کتابت جو ہے وہ بھی زبر کی الگ ہے بس صاحب آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ زبر ہے زیر ہے پیش ہے تو پہلے دور میں اس کا کیا طریقہ ہوتا تھا کہ یوں ایک خط جیسے آپ مائنس کرتے ہیں نا کسی چیز کو ڈیش لگاتے ڈیش لگا کے اگر سامنے نکتا لگا دو تو یہ زبر ہوتی تھی نیچے نکتا لگا دو تو زیر ہوتی تھی اوپر نکتا لگا دو تو, تو پیش ہوتا تھا اور آگے دو نقطے لگا گاد و ہو گئی آج بھی کئی قرآنی سی ہوئے اس, اس قرآن اسی انداز میں چھپے ہوئے مطابق موجود ہیں کہ وہاں زبر زیر پیش آپ کو نہیں ملے گا آگے صرف ایک چھوٹا سا لکیر ملے گی ڈیش کی طرح اس کے اوپر دیکھیں گے کہ سامنے ایک نقطہ ہے دو نقطے ہیں نقطہ اوپر ہے نقطہ نیچے ہے تو حرکات کا ہی عالم تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو پھر پورے نسخ منگوائے بی بی ہمسا کا نسخہ منگوایا گیا تمام نسخے منگوائے گئے تمام قربان کو بٹھایا گیا اور قرآن کو ایک طرز کتابت پہ اور ایک چراغ پہ محفوظ کر دیا گیا اور وہ سارے نسخے جو ہیں ہم کو بھیج دیے گئے اسی لیے آج تک مصحف مصار کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے اور حکم دے دیا گیا کہ بس اب کتابت ہوگی تو مصحف عثمانی سے ہوگی اس طرح اللہ تعالی کا قرآن جو ہے وہ محفوظ کر دیا گیا اور یہی سے وہ ہے جو روافظ اور شیعہ حضرات توہمت لگاتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن جلوا دیے اور مروان عبد الحکم نے قرآن جلوا دیے وہ اصل بات یہ تھی کہ جب وہ صحیح اس کا تیار ہو گیا تو اب باقی کا باقی رکھنا جو تھا اور لڑائی اور جھگڑا اور فساد کا خطرہ تھا تو قرآن جلانے میں دیکھا جائے گا کہ نیت کیا ہے اگر نیت تحریف ہے نیت نعوذ باللہ تنقید سے قرآن ہے وہ تو کفر ہے اور اگر نیت حفاظت سے قرآن ہے اب وسن قرآن کے ورقہ وہ ہو گئے آدمی جلا کے راکھ بنا کے دفن کر دیتا ہے کو ہم یہ تو نہ کہیں گے عز بلا سے قرآن جلا دیا تو بہرحال اس طرح قرآن جو ہے وہ محفوظ ہوگا ابھی اس بات کو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ تو تھی کتابت اب حرکات و آراب کی بات جو تھی اس میں اولا نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ابوال اسفد ادبلی نے حرکات کاف لگوایا اسی طرح محمد نے خالد نے حمزہ اور شد کو واضح کیا شد مد حمزہ اس کو واضح کیا حجاج ابن یوسف کے دور میں اس نے حضرت یعمر سے اور نصرت ابن عاصم اللہفی اور حضرت حسن بصری رحم اللہ علیہم اجمعین ان تین کی کمیٹی بنائی گئی تاکہ قرآن مکرم پر زبر زیر آراز دے دیے جائیں تاکہ عجبی لوگ جو آئیں گے وہ تو قرآن کیسے پڑھیں گے غریب ان کو تو پتا ہی لگے گا قرآن پہلے تو رقتے ہوتے ہی نہیں تھے نہ نقطے تھے نہ زبر تھی نہ زیر تھا نہ اعراب تھا تو یہ کام جو ہے ان تین شکریتوں نے کیا جس سے اللہ چاہے کام لے اچھا اسی طرح پھر قرآن پاک میں جو تھا نا ایک لفظ ہوتا تھا اخباس کیا مانا پانچ آیتوں کے بعد ایک نشان دے دیتے ایک لفظ تھا اعشار یہ دس آیتوں کے بعد ہی نشان دے دیتے یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی اچھا ایک قرآن پاک میں تھا احزاب اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو قرآن عربی چھپے ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے ہندی تو سات احزاب یعنی سات منزلیں قرآن پاک کو سات منزلوں میں تقسیم کیا گیا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمین کو ایک آسانی ہو جاتی کہ بھی ایک دن میں ایک منزل پڑ یہ صحابہ کے زمانے سے ترتیب آیات جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے البتہ رکو جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے سے ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعد کے زمانے سے اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ پورے قرآن میں پانچ سو چالیس رقو ہے پورے قرآن بات کے اگر آپ رقو دیکھیں تو تقریباً پانچ سو چالیس رقو ہیں اچھا اور یہ بھی علماء نے دیکھیں کہ قرآن کی حفاظت کے لیے دیکھیں کس ہر ہر پہلو سے کہ اگر رمضان المبارک میں قاری اہتمام کرے کہ ایک رکوع پہ ایک رکعت کرے رکوع کو رکوع کہا اسی لیے جاتا ہے کہ اتنی فاصلے پہ رقاب کر لیں اسی لیے کہا جاتا ہے, ہے رکوع تو اگر ہر رکعت میں ایک رکوع پڑے تو ٹھیک سطح رات جا کے قرآن ختم ہوگا اندازہ کریں یعنی یہ ایجاز ہے قرآن کہ اس کے پانچ سو چالیس رتو ہیں ہر رکوع پہ آپ ایک رکعت کریں تو ٹھیک ستائیسویں شب میں جا کے قرآن ختم ہو جائے گا جا. اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ ستائیسویں ستائیس شب جو ہے وہ زیادہ راضی ہے کہ لیلت رت ہو کیونکہ ایک تو اس انداز میں ہم قرآن پڑھیں تو چھبیس کو ختم نہیں ہوتا پچیس کو نہیں ہوتا وہ ستائیس کو جا کے ختم ہوتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ للت القدر کا حرف جو ہے ایک چھوٹی صورت میں تین دفعہ آیا انا ازلّا ہوتی للت القدری وبا ادراک با لت القدر لیلت القدری خیر المن الفشار تو ایک صورت میں لیلت القدر کے لفظ کو اللہ نے تین دفعہ ذکر کیا ہے اور للت القدر کے نو حرف بنتے ہیں نو کو تین سے ذرا دیں ستائیس بنتا ہے اس لیے بھی بعض علماء نے فردایا کہ راج کو اللہ جانتا ہے کہ لرطر قدر کب ہو،, ہو سکتا ہے سائیس میں ہو سکتا ہے پچیس میں ہو سکتا ہے رمضان کے عشر آواخر میں جب اللہ چاہے انتیس میں ہو یعنی ایک راج ہونے کے دلائل اب جناب اس طرح قرآن مقدس کے رقوبی ہو گئے جہاں تک پارے بنائے گئے ہیں یہ تو بعد میں ہیں اس کے لیے یا آسانی کے لیے لیکن ان پاروں میں بالکل یہ کر لیا گیا کہ گویا تیس کو تقسیم کر دیے گا قرآن کو تقسیم پہ بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آیت جو ہے وہ اگلے جا کے ایک بات آگے جا کے ختم ہو رہی ہے لیکن پارہ پہلے ختم ہو جاتا تو بہرحال یہ بھی ایک حفظ کا ذریعہ اب دوسری حفظ کا ذریعہ ہے تباہتے قرآن کہ قرآن سب سے پہلے چھپا کا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے جتنے قرآن کے نسخے ہیں سارے قلم ہی تھے وہ تو قلم سے لکھے ہوئے تھے اور اللہ کی شان دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلم سے لکھا ہوا نسخہ جو ہے آج بھی سنا یمن میں موجود ہے یعنی سیدنا علی نبی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلم کا لکھا ہوا نسخہ آج بھی صنعب موجود ہے اور اللہ ان کو جدا دے انہوں نے بڑا اس پہ خرچ کیا خرچ کرنے کے بعد اس کو محفوظ کر دیا گیا تاکہ لوگ آگے دیکھ سکیں اور الحمدللہ للہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی صداقت الحقاتی اتنی بڑی واضح دلیل ہے کہ حضرت علی کا بھی وہی قرآن ہے جو حضرت عثمان کا ایک حرف میں بھی فرق نہیں اب جناب یہ ہے کہ جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک جو شائع کیا گیا ہے اچھا اللہ کی شام دیکھیں کہ وہ اپنوں سے نہیں بلکہ غیروں نے شائع کیا ہیمبرگ کے علاقے میں گیارہ سو تیرہ عیسوی میں قرآن سب سے پہلے تباہ ہوا سب سے پہلی تباہ جو کی گئی قرآن پاک کی وہ ہیمبرگ میں ہوئی اور گیارہ میں ہوئی اور کرنے والے بھی مستشرقین تھے جو ہمارے نہیں تھے اب تک ہم نے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کا ہم جب پڑھتے تھے اب بھی شاید ہو لیکن ہم جب پڑھتے تھے تو سب سے خوبصورت آباد جو تھی نا وہ جرمنی کی تھی سب سے خوبصورت اور وہ جرمنی کی وہ فرم جو قرآن نے شائع کر دی ہے وہ کافر ہے لیکن سب سے صحیح سب سے خوبصورت اور باقاعدہ سونے کے پانی سے لکھا ہوا تو یہاں جو بڑے بڑے رائل فیملی ہے نا وہ قرآن لیتے تھے مہنگا ہوتا تھا تو اس وقت بھی سب سے پہلی جو اس کی تباہ ہے وہ گیارہ سو تیرہ میں ہنددرگ میں ہوئی اور اس کے بعد مولا عثمان نامی ایک آدمی بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کا ہی غلام تھا اسی وجہ سے مولا عثمان کہلایا ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی اور آدمی تھا لیکن اس کا نام یہی تھا تو اس نے روس کے علاقے میں سینٹ پیٹرز برگ میں قرآن شائع کیا وہاں کا ایک شہر تو ویسے تو اس نام کے شہر اب پوری دنیا میں ہے افریقہ میں بھی ہے روس میں بھی ہے اور یورپ میں بھی ہیں اور جگہوں پر بھی ہیں یہ ایک دوسرے کے نام رکھتے رہتے ہیں اس قسم کے تو سینٹ پیٹرز برگ میں اس مولا عثمان نے دوبارہ قرآن میں تباہ آیا اس کے بعد قرآن کازکستان میں تباہ ہوا اس کے بعد قرآن ایران میں تباہ ہوا یہ قرآن کے تباہت کے مراحل تھے تو اس طرح اللہ کے قرآن کو اب طباعت کے ذریعے بھی محفوظ کر دیا گیا اب جناب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک پر بعض مستشرقین کے اعتراضات بعض آدا اسلام آدا دین آدا اے قرآن وہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں بہرحال کافر تو ہے ہی ہے یہود و نصارا تو ہے ہی ہندو اور سکھ تو ہی ہیں لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں لواف کرے کہ ہمارے نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نام پیدا کرنے کے لیے شہرت حاصل کرنے کے لیے تو کفار کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی قرآن پاک پہ اعتراض کرتے ہیں جیسے آپ دیکھا آپ نے روشنی پیدا ہوا یا تسلیم نسرین پیدا ہوئی اسی قسم کے ہر دور میں لوگ پیدا ہوتے رہے کیوں شہرت مل گئی کروڑوں پاؤنڈ جو ہے اس کی حفاظت پہ خرچ ہو گئے کیا کیا ہے کہ بھئی اس نے اسلام کے خلاف بات کی ہے تو اس طرح ایک اعتراض جو سب سے بڑا قرآن مقدس پہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں کہ قرآن میں مقررات کیوں اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اپنے رسول پہ بھیجا ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے اس کو محفوظ بھی رکھا ہے تو کہتے ہیں جی کہ یہ مقررات جو ہیں کہ ایک ہی قصے کو بار بار بیان کیا جائے بار بار بیان کیا جائے بار کیا جائے بار بیان کیا جائے تو اس سے تو عجیب سا ایک اصر پیدا ہوتا ہے ایک آدمی کو ایک ہی قصے کو بار بار ذکر کرو بار بار ذکر کرو تو یہ کیسے اللہ کا کلام ہے اس کو کہتے ہیں مقررات قرآن اسی طرح ایک اور ان کا اعتراض ہے مستشرقین کا آدھا اسلام کا وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں اللہ کا اگر کلام ہے تو اس میں ربط کیوں نہیں ہے خد کا معنی ہوتا ہے ترتیب یعنی کلام جو ہے ایک دوسرے سے مسلسل ہو مربوط ہو ربط ہو کہتے ہیں کہ جی یہ تو عجیب بات ہے کہ واقعہ آ رہا ہے مثلا قیامت کا لاقسم بی عمل قیامت ولا اقسم بن نفس اور درمیان میں آیت آ جاتی ہے کہ لا تو ہر ایک نسان بھی بھی اگر اننا آلینا جب اہوب قرآن ادا کر آنا اور فتح سے قرآنا سننا انا آلینا بھائی آنا پھر کلّا بل تو ہبون پھر قیامت کا ذکر شروع ہو گیا یعنی اول بھی قیامت کا ذکر ہے آخر بھی قیامت کا ذکر ہے اور درمیان میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب قرآن آپ پہ پڑھا جائے تو آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت دے کے اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھے ہیں کہ مثلا قرآن مقدس نے کسی جگہ تو حضرت نو علیہ السلام کا نام پہلے لیا اور نو علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ اول رسول ہے سب سے پہلے رسول ہے ان کا نام پہلے لیا گیا اور آخر رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا نام بعد میں لیا گیا لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ حضور کا نام پہلے آ گیا اور نو علیہ السلام کا بعد میں کہتے ہیں یہ الٹ کیسے ہو گیا تو اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تو بھولنے سے پاک ہے مسلمانوں کے نزدیک تو نہ اس ملا یہ بات آگے پیچھے کیوں ہو گئی دو بات ہے تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کہ ایک لفظ ہے فب ائی آر تو اب صرف ایک ہی آیت کو قرآن نے ایک ہی سورت میں اکیس دفعہ ذکر کیا ہے اسی طرح ایک آیت مبارک ہے ایک ہی سورت میں اللہ نے ایک ہی آیت ایک ہی لفظ کو گیارہ دفعہ ذکر کیا ہے کہ دیجیے دی آخر اس کی وجہ کیا ہے اچھا جنت کا ذکر جو ہے قرآن میں ایک سو انسٹھ دفعہ ہے دو کا ذکر جو ہے قرآن میں وہ دو سو دفعہ ہے اس بات توحید اور رد شرک جو ہے اس میں چار سو پچاس آیا چار سو پچاس دفعہ ہے کیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا نام چھیاسٹھ دفعہ لیا ہے حضرت عیسا علیہ السلام کا نام چوبیس دفعہ آیا ہے قرآن میں حضرت موسا علیہ السلام کا نام تو ایک سو انسٹھ دفعہ آیا ہے قرآن میں تو کہتے ہیں کہ جی کیسے اللہ کا کلام ہے کہ ایک پیغمبر کا نام ایک سو انسٹھ دفعہ ایک ہی پیغمبر کا نام جو جی, ہے چھیاسٹھ دفعہ ذکر کیا جا رہا ہے. ایک ہی آیت مبارک ہو اکیس دفعہ ایک صورت میں بار بار پھوئی یاد آرد کمات پبے یاد ہے رب کمات آیت کو گیارہ دفعہ ویوی یوم دن بقل زبین ویوی یوم دلبق تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا کراب ہوتا تو اس میں تکرار کیوں ہوتا یہ کے اعتراضات اچھا اسی طرح ان کا ایک اور اعتراض بھی اور اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نی کہ فبی اعلیٰ اربک مات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے انسو جن تو اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تقریب کرو جٹ لاؤ تو یعنی یہ تذکیر بن نعم ہے کہ اللہ کی نیمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور آخر میں تبدیل کی جا رہی ہے کہ بھبھی ائی اعلیٰ ارب گمات اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب صحابہ پہ یہ آیت پڑھی یہ صورت پڑھی تو آپ نے فرمایا صحابہ سے بھی تم تو چپ بیٹھے ہوئے اخوانکم اخباروں کو جن و حسن تو جنات نے بہتر جواب دیا میں نے جب جنات کو صورت رحمان سنائی تو جب بھی میں کہتا تھا ببھی ائی اعلیٰ ارب گمات وہ قوم کہتے تھے لاب رب بینا ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھوٹ لاتا تم تو چپ بیٹھے ہوئے اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت جو ہے یہ ہے تقزیب نعم پہ کہ اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا کہ الرحمان اللہ القرآن خلق السان اللہ البیاں الاآخر ہی یہ سب نیم ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یہ دیکھو کہ کسی جگہ اللہ نے کہ علیکم یورسل من نار المنار فلا تنتصران کسی جگہ برآن کہتا ہے کہ جہنمی جو ہے یہ تو بینا بینی مینان بھائی ربات کا زبان ذکر جہنم کا کیا جا رہا ہے اور آگے کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہوگے تو جہنم بھی نعمت ہو گئی تو کہتے ہیں کہ یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو ایسی آیات کیوں آ گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے نوجوان بیٹے بھائی جو ہیں عزیز جو ہیں جن لوگوں نے بدقسمتی سے نرسری سکولوں میں پڑھا ہوتا ہے مشینری سکولوں میں پڑھا ہوتا ہے جو انگلش میڈیم کے سکولوں سے بڑے فخر سے ماشاء اللہ نکلتے ہیں ان بیچاروں کے دماغ میں نہ قرآن ہے نہ رسول ہے مجھے بھی یہ باتیں سنتا ہے کیسے بات تو ٹھیک ہے معلوم تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس لیے اب ان باتوں کو سوچیں تو سب سے پہلے تو ایک بات کو سمجھیں کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کو قرآن کے اس سے سمجھنا پڑے گا قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن والوم سے سمجھنا پڑے گا آپ نے کپڑا لینا ہے تو کپڑے والوں سے لینا پڑے گا آپ کپڑا لینے کے لیے کبھی لوہار کے دکان میں نہیں گئے نے گھڑی بنوانی ہو تو کبھی سنار کے پاس نہیں گئے آپ نے اگر گاڑی ٹھیک کرانی ہو تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے کچا خاصا پڑھا لکھا نہیں ہے گاڑی کو نہیں ٹھیک کر لے گا تو معنی یہ ہے کہ کل فن من و جان کہ اللہ نے ہر فن کے لیے آدمی پیدا کیے ہوتے ہیں اور وہ چیز وہی ملے گی جو اس چیز کا حقدار ہے قرآن بھی قرآن والوں سے ملے گا اس کے بغیر قرآن نہیں مل سکتا اسی لیے علماء پابندی لگاتے ہیں عام لوگوں پر کہ اللہ کے بندو قرآن کی تفسیر میں مداخلت نہ کرو یہ نہیں کہ ہر ڈاکٹر جو ہے وہ مفسر بن جائے یہ نہیں ہے کہ ہر سکالر جو ہے وہ مفسر ہاں اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے علم دیا ہے کسی کے فضل سے انکار نہیں ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو اس کو قرآن جیسے آپ دیکھیں گے آپ نے ڈاکٹری پڑھنی ہے اگر آپ نے ایسے کے ساتھ نہ کی ہو تو آپ کو کوئی میڈیکل میں دے گا اچھا پھر آپ نے اگر میڈیکل میں جانا ہے تو صرف میڈیکل کی کتاب تو آپ کو کیمیاں پڑھنا ہوگا پی دیا پڑھنا ہوگا تو اگر ایک آدمی کو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بنیاد کیا ہے آپ نے تو ایف اے جو ہے ایف ایس سی نہیں کیا سائنس میں نہیں کیا آپ نے تو آدمی کیا آرٹ میں کیا فلاں میں کیا آپ نہیں میڈیکل میں آ سکتے کیونکہ دنیا میں دو چیزیں ہوتی ایک ہرف ہوتا اور ایک ہوتی اگر آپ کی تعلیم ہوگی تو آپ کو ادھر لیا جائے گا نا تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی تعلیم کے بغیر بنیاد کے بغیر جو چاہے سمجھ لے گا اس لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کیونکہ جمیع علوم فی القرآن لیکن تقاصران و افہاب و رجالی اللہ نے قرآن میں سارے علوم رکھے ہیں لیکن رجال کے افہام جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے تو اب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کبھی ترتیب کیوں نہیں ربد کیوں نہیں آیت کا آیت سے ربد کیوں نہیں سورت کا سورت سے ربد کیوں نہیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو ایک بنیادی بات دماغ میں رکھ لیں کہ قرآن کو آپ تاریخ کی کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں آپ اس کہانی کی کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں آپ اس کو جغرافیے کی کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں آپ اس کو کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں آپ کیونکہ قرآن نہ تو جغرافی کی کتاب ہے نہ قرآن کوئی تاریخی کتاب ہے نہ قرآن کوئی قصص و کہانیوں کی کتاب ہے اللہ نے خود جو قرآن کے بارے میں فرمایا قرآن کیا ہے فرمایا ہدن قرآن ہدایت قرآن کیا ہے فرمایا مئ قرآن جو ہے ڈرانے والا قرآن کیا ہے فرمایا ہدن والا متن قرآن رحمت قرآن کیا ہے فرمائے شفا قرآن شفا ہے قرآن کیا ہے فرمائے قرآن ذکر ہے ان لہ ذکر انکر لہول قرآن کیا ہے فرمائے قرآن نور ہے انزلنا کا نور اموبین وقت پہ نور انزلوا تو جب آپ قرآن کے بارے میں پہلے دماغ میں یہ رکھیں کہ اللہ نے ہمیں کہا کیا ہے کہ میں نے کس ابھی آن کی ایسے ترتیب نہیں ہے تو تم قرآن بےترا شروع کر دو قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے اب ہدایت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسی ضرورت ہو اسی طرح کی ہدایت کی جائے اب دیکھیں نا ایک ہدایت آپ بچے کو کرتے ہیں ایک ہدایت آپ بیوی کو کرتے ہیں ایک ہدایت آپ بیٹی کو کرتے ہیں ایک ہدایت آپ دوست کو کرتے ہیں ایک ہدایت ہی آپ عام لوگوں کو کرتے ہیں سب کے حالات الگ الگ ہیں تو جیسے جیسے حالت ہوگی اسی طرح کی ہدایت کام آئے گی ورنہ تو ہدایت کام ہی نہیں آئے گی اسی طرح قرآن پاک جب آیا ہے تو قرآن پاک جو ہے وہ نذیر ہے اور بشیر ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کہاں انذار کی ضرورت تھی کہاں ابشار کی ضرورت تھی کہاں وہ کی ضرورت تھی کہاں بعض کی ضرورت تھی تو جب ان چیزوں کو سامنے رکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے کہ قرآن میں تو جو ترتیب ہے وہ کسی دنیا کی کتاب میں ہے ہی نہیں جی اب مسئن ہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ ایک مریض کا علاج کر دیں آپ نے جناب مریض کا ایک نسخہ تجلیف کیا کہ جی پہلے آپ نے صبح اٹھ کے یہ دوائی لینی دوپہر کے کھانے کے بعد یہ دوائی لینی ہے رات کے کھانے سے پہلے یہ دوائی لینی ہے پھر رات کو سونے کے وقت آپ نے یہ دوائی لینی ہے اب جناب آپ اس کو ایک ترتیب بتا رہے ہیں اچھا ایک دوائی آپ اس کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں چوبیس گھنٹے میں جی کسی وقت دے لیں آپ کوئی بات نہیں کسی وقت بھی دے لیں ایک دوائی آپ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ خالی پیٹ نہیں لینی ہے خالی پیٹ لو گے تو بھائی نقصان ہو جائے گا پھر مجھے نا کہنا اور ایک دوائی اس کو دیتے ہیں آپ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ یہ خالی پیٹ دینی ہے نہار دوں سب سے پہلے اٹھنے کے بعد واپس یہی دوائی دیں آپ کیوں وجہ کیا ہے کہ آپ اس کا علاج کر رہے ہیں تو جیسے آپ ایک ادیا ابدان کے معالج ہیں اس انداز کو اختیار کرتے ہیں جو اس کی بیماری کے لیے مناسب ہے بدن کے لیے مناسب ہے تو اللہ کا قرآن تو ہماری روحانی بیماریوں کی شفا ہے وہ بھی تو مریض کی حالت کے مطابق نازل ہوتا رہا کہ جیسا مریض آیا نسخہ کا جیسا مریض آیا مریض اللہ اسلاد اسلام جسے آیات لے کے آ جیسے امراض روحانی کے مریض بڑھتے گئے اسی طرح قرآن کی بارش برتنی گئی کبھی سامنے مشرک ہے کبھی سامنے قریش ہیں کبھی سامنے یہود ہیں کبھی سامنے نصارہ ہیں کبھی سامنے منافقین ہیں کبھی سامنے مخلصین ہیں کبھی سامنے صحابہ ہیں کبھی سامنے احباب ہیں کبھی اہل بیت ہیں کبھی زندگی کے داخلی مسائل پہ قرآن ہدایت دے رہا ہے کبھی خارجی مسائل پہ ہدایت دے رہا ہے تو جب اس انداز کو سامنے رکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن جیسی ترتیب تو کسی کتاب میں ہے ہی نہیں دنیا میں ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح جڑا ہوا باقی رہا تھا قرآن تو انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی, باقی چونکہ بڑا لمبا مضمون ہے وہ مارینا عید البلال باخرداوان الحمد للہ رب اللہ